اور کوئی مخلوق جو تمہارے خیال میں بڑی ہو ایک سو چار تو اب کہیں گے ہمیں کون پھر پیدا کرتے گا تم فرماؤ وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تو اب تمہاری طرف مسخرگی سے سر کر کہیں گے یہ کب ہے تم فرماؤ شاید نزد کہی ہو